محمد میٹھی میٹھی اسلام بھائی مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ ہے مدنی مذاکرے کی مدنی مہک آپ کے سوالات اور تاثرات بھی ممکنہ صورت میں اس کو شامل کیا جاتا ہے آج الحمد للہ بارواں کبیل آخر شریف کا یہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوا اور الحمد اس میں کثیر سوالات کا بھی سلسلہ ہوا امیر علیہ سنت کے مدنی پھول ہم نے چنے تو اس سے مختلف سوالات ہوئے پہلا جو سوال تھا اگر اس کے حوالے سے کچھ جی جی پہلا سوال ماشاءاللہ بڑا دلچسپ سوال تھا مدنی باہر بھی تھی ماشاءاللہ اور سوال بھی زبردست تھا کہ مدنی چینل پر آپ کے مدنی مذاکرے سن کر اولیاء اللہ سے برکت پانے کا بہت ذہن بنا ہے اور یہ ارشاد فرما دیجئے کہ اب ولی کی کیا صفات و عادات ہیں اور ہم کیسے پہچانیں کہ کوئی اللہ کا ولی ہے اور جب ہم ان کو پائیں تو کس طرح سے ان سے فیضیاب ہوں اس پر شیخ اللہ دامت برکاتم العالیہ نے وہ اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر کہ لباس خضر میں سینکڑوں یہاں رہزن بھی پھرتے ہیں ماشاءاللہ اللہ سنوان سے پھر جو آپ نے مدنی پھول عطا فرمائے وہ اپنی مثال آپ تھے میں چاہوں گا کہ وقت ہے واقعی ایک طرف رہزنوں نے اس طرح سے گھات ڈالی ہوئی ہے لوٹنے والے جی جی اور یقینا ہر شخص چاہتا ہے کہ مجھے کسی ایسے نیک بندے کا دامن مل جائے کہ جسے تھام کر میں اللہ رب العالمین اللہ, کی اللہ, اللہ اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی کامل محبت اختیار کر کے علم و عمل کا پیکر بن کر راہ جنت اختیار کرو میں چاہوں گا کہ اس پر آپ بھی کچھ مدرفلا آ... بھائی, آ... بھائی آ... ہے ہمارے اجمین مفتی صاحب اور ہمارے مدی چینل کے آپ ناظرین آپ کے لیے کالز کے لیے بھی راستے کھلے ہوئے ہیں آپ کال کر سکتے ہیں اپنے پیغامات دے سکتے ہیں نمبر آپ کی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ نے جو سوال کیا امیل سنت کے مدنی پھول ست کرو مرحبا پہلے یہ دیکھنا ہے کہ بندہ کسی ایسے شخص کو ڈھونڈ کیوں رہا ہے اپنی اپنی سوچ میں اپنی سوچ کے مطابق عرض کر رہا ہوں جو آپ اختلاف رائے کا حق رکھتے ہیں کہ سوچ کیوں مطلب ڈھونڈ کیوں رائے آیا اس کا کیس پسا ہوا ہے تو کوئی نیک بندہ ڈھونڈ رہا ہے آیا قرضہ پسا ہوا ہے تو کوئی نیک بندہ ڈھونڈ رہا ہے آیا گھریلو پریشانیاں تو کوئی نیک بندہ ڈھونڈ رہا ہے اولاد نہیں ہے تو کوئی نیک بندہ ڈھونڈ رہا ہے ارے اتنا تو اس کو اندازہ ہے کہ کوئی نیک بندہ ملے گا تو میری دعا قبول ہوگی مگر اس نے نیک بندے کے حوالے سے نہیں بس ادھر بھی جا رہا ادھر بھی جا رہا تھا جہاں کام ہو جائے وہیں پر ڈیری ڈال دینے اب پرابلم یہ ہے کہ سب سے پہلے تو نیک بندہ تلاش کرنے کی جو ایک پسندیدہ اور ایک محمود جو صورت ہے وہ کیا کہ میں اپنی دنیاوی پریشانیوں کا حل اس کی برکتوں سے چاہ رہا ہوں یا میں اس کی برکتوں سے اپنے اندر نیکی و پرہزگاری اور, اور تقوا اور نماز کی عادت چاہنا ل... مطلب کہ وہ چاہ رہا ہوں کیونکہ جب انسان نیک بننے کے لیے جب نیک آدمی کی سوبت ڈھونڈتا ہے نہ تو وہ نیک کی سوبت ڈھونڈے گا تو وہ اس کی سوبت اور اگر صرف اپنے محض کام نکلوانے کے لیے کسی شخص کی سوبت ڈھونڈتا ہے تو اس کو صرف یہ بتا دیا جاتا ہے کہ وہاں جاؤ وہاں کام ہو جاتا ہے وہاں جاؤ وہاں کام ہو جاتا ہے اور کام ہو جاتے ہیں اس کا انکار نہیں کہ کام نہیں ہوتے کام ہو جانے کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں بہت سارے عملیات ہوتے ہیں جن سے کام بن جاتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلا سوال ہی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی اپنی وہ چاہتا کیا ہے اگر نیک بننا چاہ رہا ہے پریزگار بننا چاہ رہا ہے متقی بننا چاہ رہا ہے نمازی بننا چاہ رہا ہے تو پھر وہ ایک نیک شخص کی صحبت اس طرح ڈھونڈے گا اب جب نیک شخص کی صحبت ملتی ہے نا تو وہ دنیا سے بے رغبتی پیدا کرواتا ہے مال سے بے رغبتی پیدا کرواتا ہے اور اخلاص کا وہ پیکر بنواتا ہے تو اس کے قریب جا کر لوگ اس طرح نیک بننا شروع ہو جاتے ہیں وہ مسجد میں زیادہ بلائے گا نماز کی طرف وہ زیادہ توجہ دلائے گا وہ علم اور عمل کی طرف زیادہ توجہ دلائے گا تو ایسے مطلب کہ ہم ڈھونڈ کیوں رہے ہیں سب سے پہلا سوال تو یہ کیونکہ جب آپ نے منزل کا تعین کر کے ہی روٹ, روٹ بنانا ہے کہ آپ کا مطلب کہ وہ رو, مطلب روڈ میپ کیا ہے تو آپ منزل کا تعین کیا کر رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں ایک نیک شخص کی صحبت چاہیے تاکہ میں نیک بنوں جب میں نیک بننے کے لیے جاؤں گا تو نارملی طور پر عام آدمی جو ہے نا میرا اپنا گمان اس چیز کو سمجھتا ہے یعنی لوگ سوال کرتے یار میں اس کے پاس گیا تھا بے پردہ عورتیں بیٹھی ہوئی تھی خیریت تو مطلب یہ کیا ایسا ہوتا ہے میں مثال دیتا ہوں میں آج سے تھوڑی دیر پہلے کلینک میں گیا تھا جس کام سے کلینک گیا تو وہ کلینک میں جو پی ہوتا ہے جو ڈاکٹر کا جہاں ویٹنگ کی جاتی ہے انہوں نے ایک خاص میری ترکیب بنائی کہ چند لمحے مجھے تھے تو اس کے یہاں لے گئے تو وہ ٹی وی چل رہا تھا تو اس سے مجھے دیکھ ٹی وی بند کر دیا سمپل سی بات ہے مجھے ایسا لگا کہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ ایک مذہبی آدمی آیا ہے تو یہ میوزک نہیں سنتا ہوگا یہ ٹی وی پہ جو بے پڑتا عورتیں ہوں گی وہ نہیں دیکھے گا یہ اس کا ایک اپنا مجھے ایسا لگا کہ اس کا کانسپٹ ہوگا مجھے پرسنلی پریکٹیکلی کوئی ایسا جانتا نہیں تھا جو, مجھے وہ جو میرے ساتھ تھے وہ ایک الگ تھا پھر اس سے سے چند وہالات کی مولانا وہ مولانا صاحب یا کچھ نام لیا ہوگا اگر آپ ناراض نہ ہو تو کچھ پوچھوں تو میں کہا پوچھیں گے تو پتا چلے گا میں پہلے سے کیسے کہہ دوں تو انہوں نے کہا کہ یہ جو بے پردہ عورتیں اور جو ایک مذہبی طبقہ اور اس طرح کر کے آپ سمجھ رہے ہو جو میں کھینچنا چاہ رہا ہوں اس نے اس موضوع کو لیا میں نے پھر شریعت دین اقام میں نے رکھے میں نے ہمارے نزدیک ہمارے لیے جو سب سے بنیادی چیزیں ہے نا قرآن حدیث رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت ہے ہم اس کو دیکھیں گے کہ کون اس کے مطابق ڈھلتا ہے یا کون نہیں ڈھلتا یہی ہماری بنیاد ہے یہی ہماری اصل ہے سیرت صاحبہ رودی اللہ تعالیٰ عنہما وغیرہ کر کے میں نے کے ذہن بنا وہ سمجھ گیا دیکھیے سے تصور کیا آیا کہ ایک شخص الگ وہ بظاہر بالکل ایک عام مذہبی آدمی نہیں لگ رہا تھا مگر ایک عام آدمی اس بات کو سمجھتا تو ہے نا تر بھائی کہ یہ جو بے پردہ عورتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یا ان کے ساتھ الگ سے ان کے ساتھ میل ملاپ ان کے ساتھ ہاتھ ملانا نمازیں نہ پڑھنا داڑھی نہ رکھنا موسیقی اور میوزک سننا اس کے اوپر رقص وغیرہ کرنا اور اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں کوئی مطلب کہ لوہے کے کڑے پہن لینا اور جو پاؤں میں کوئی مطلب گھنگرو پہن لینا اور مطلب لمبی لمبی چٹیاں رکھ لینا اور میرا کچیلا نظر آ جانا ایسا بہت ساری چیزیں ہیں کہ عام آدمی کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ یار یہ کون آدمی ہے پھر وہ آپ سے پوچھے کہ کبھی آپ لیکن یار یہ کیسے لوگ ہوتے ہیں تو اتنا تصور لوگوں میں عموماً پایا جاتا ہے کہ وہ سمجھ جاتے کہ یہ مطلب ہے نہیں لیکن پھنستے کی ہوئے۔ ان کے کام ہو رہے ہوتے کیوںکہ وہاں پر یہ اپنے کام نکلوانے گئے وہاں پر یہ مطلب کہ پرچی کا نمبر لینے گئے لوٹری کا نمبر لینے جاتے ہیں وہاں پر یہ مطلب کہ کون گھوڑا جیتے گا اس کا نمبر لینے کے لیے جاتے ہیں کئی جگہوں پر ان کو پتا ہے کہ یہاں مطلب کہ جانور لڑائے جاتے ہیں یا مرغے لڑائے جاتے ہیں یا مطلب بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے سب ان کو مطلب اندازہ ہوتا کہ یہ سب کیا ہو ہے مگر وہاں ان کام ہو رہے ہوتے ہیں ان کے مقدمے پھنسے ہوتے ہیں ان کے وہ مقدمے نکل رہے ہوتے ہیں اب جو نیک بننے کے لیے جائے گا نا پرہیزگار بننے کے لیے جائے گا نماز بننے کے لیے جائے گا تو اس کو پتا ہے کہ یار میرا روٹ یہ ہوگا تو وہ جو اولیا کرام کی نشانیاں علامتیں پہچانے نا یہ وہ ہیں کہ جسے دیکھ کر تجھے خدا یاد آ جائے وہ بہت سمپل سی بات ہے جنہیں دیکھ کر تجھے خدا یاد آ جائے جو آپ کے دل میں آخرت کی سوچ پیدا کرے قبر کی سوچ پیدا کرے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی سنتوں پر چلنے کا جذباتے جہاں آپ اپنی بے عملی کو دے کر گلٹی فیل کرو آپ وہ جگہیں کتنی جہاں آپ اپنی بے عملی کو دے کر گلٹی فیل کریں گے آپ کو شرمندے کی جہاں ہوگی تو آپ بولو گے رہے یار یہ نیک آدمی تو میں شرمندہ ہو رہا ہوں نا بعد وقت آدمی بھلے بے عمل جائے گا وہاں جا بولے گا یار اپنے صحیح اپنی صحیح ہے, اپنی ہے دو چار چیزیں کم ہیں. باقی تو باقی تو اس سے بہتر ہے یار. کم از کم غلطی کو غلطی تو کہہ رہے ہیں ہم گنا کو گناہ تو کہہ رہے ہیں ہم تو یہ چیزیں ہوتی ہیں تو امیر سنت کے جو مدنی پھول ہوتے نا اس میں بڑی مطلب کلیئر اینڈ کرسٹل ڈسکشن ہوتی ہے کہ بالکل ایک واضح طور پر بیان کر دیتے ہیں کہ یہ ایسا یہ ایسا میں جیسا خود اردھ کرتا ہوں میرے اللہ سنت ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے ناؤ دس ٹائم ہی از اے ون آف دی آئی کن آف اسلامک پرسنالٹی ٹھیک ہے نا تو یہ پہچان ہے اچھا اس طرح اور کئی ہمارے علما ہمارے مشائق الحمد للہ آپ کو ملیں گے جو اس انداز اپنی زندگی گزارتے ہیں کہ جس کو ہم کہیں گے کہ یہ قرآن اور سنت کے پابند ہیں اور یہ گناہوں سے بچتے بھی ہے گناہوں سے بچاتے بھی ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ مطلب کہ جن کے ساتھ جائیں تو ہمیں مطلب کہ لگتا ہے کہ ان میں کئی اولیا کرام ہوں گے واضح قرآن قریب نے کوئی یہاں ابہام ہے ہی نہیں مطلب لذیذ امن وقان وکانو یا کوئی ابام نہیں ہے یار کتنی واضح گفت کلام وہ قرآن تو ویسے ہی واضح کلام ہے اور نکالنے ہمارے علما سے نکال نکال کر ہمیں بدنی پھول دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو ایمان لائے تقوی اختیار کیا تقوی دو صورتوں میں بیان کریں تقوی اللہ سے ڈرنا بھی اور تقوی گناہوں سے بچنا بھی گناہ کبیرہ سے بچنا بھی تو یہ چیزیں ہوتی ہیں آگے ماشاءاللہ مفتی صاحب ہیں کیا بات پتہ نہیں ہے تو جب یہ بولتے ہیں تو پھر یہی بولتے ہیں آپ نے شاید فرما دیا جو فرمانا تھا بہت اچھا کہ کیوں جا کیوں رہے ہیں تو جو بھی فطرت سلیم رکھتا ہے اکلیہ سلیم رکھتا ہے تو وہ جب جاتا ہے مقام تو بس وہی اس کے کچھ کام نکل رہے ہوتے ہیں تو اس لیے وہاں پر پھنسا رہتا ہے اٹکا رہتا ہے ورنہ برال اس کی بھی سوی تو اٹکری ہوتی کہ یہ ہے خلاف شریعت جو کام ہو رہے ہیں تو وہی بات ہے بنیادی اعتبار سے ویسے تو واضح کر دیا کہ کئی چیزیں ہیں کہ آخر میں سب کچھ فرمانے کے بعد بھی بدھ تفصیل کے ساتھ آپ نے کلام فرمایا آخر میں پھر بھی یہ فرما دیا جو نشانیاں بیان کی گئیں کہ برال اس کی بنیاد پر بھی ہم یہ فیصلہ نہیں کر پائیں گے کہ جس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا ولی ہے تو یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے لیکن ہمیں برال شریعت متحرہ نے ان چیزوں کا ہی پابند کیا ہے کہ اللہ دینا امن و کہ جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے تقوا اختیار کیا وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں اور حدیث کسی میں اللہ تبارک و نے واضح طور پیشاد فرما دیا کہ میرا قرب بندہ جو حاصل کرتا ہے وہ سب سے بڑھ کر فرائض فرائض کے ذریعے کرتا ہے کہ فرائض کے فرائض سے بڑھ کر کوئی بھی میرا قرب حاصل نہیں کرتا اور پھر اس کے بعد درجات کی بلندی کا طریقہ بیان کیا ہے خود اللہ تبارک نے بیان کیا کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں یہ <سلم> <سلم> <سلم> ہمارے یعنی اللہ تبارک و تعالی یہ شرط اشاد فرما رہا ہے کہ نوافل پڑھنے ہیں عبادت کرنی ہے اس کے بعد ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا چلا جاتا ہے اب یہی چیزیں ہم ہاں اپنے اولیاء کی سیرت میں دیکھیں وسے پاک رضی اللہ تعالی کی سیرت میں دیکھیں امام اعظم کی سیرت میں دیکھیں مسلمہ جن کی ولایت کے اوپر سب کو اعتماد ہے ان کی سیرت میں دیکھیں تو ہمیں یہی ملے گا کہ وہ چالیس سال تک عشاء کے وضو سے نماز پڑھنے فجر کی وہ پندرہ سال تک روزانہ ایک قرآن پاک پڑ رہے ہیں اس طرح کی سیرتیں ان کی ملتی ہیں ان کی سیرت میں ہمیں کہیں یہ نہیں ملتا کہ غوث بات میں یہ فرمایا کہ میں نے زور کی نماز بغداد میں پڑھی تھی اصر تک یہاں بیٹھا ہوں اصر میں مکے میں پڑھ کے آ رہا ہوں مغرب میں مدینے میں پڑھ کے آ رہا ہوں تو فلاں جگہ پڑھ کے آ رہا ہوں ہم تو ایسی تو سیرت ہم, ہم کو نماز کی کیا ضرورت ہے نماز تو پہنچنے کا ذریعہ تھا ہم تو پہنچ گئے کبھی بھی کے نظریات میں اس طرح کے باطنی نظریات کی رد میں داتا گنجبخ علی حجوری نے کشم المحجوب لکھی ہے ابو جی القاسم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے القاسم کش رحمۃ اللہ کش لکھا حضرت شہاب آ... الدین سوردی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے عوارف المارف لکھی اور اس طرح کے کئی علیاء... علم لکھ لے آپ مطلب اس میں پورا ایک لکھا ہوا ہے کہ کس طرح یہ باطنی نظریات کوئی تصوف کا اور مطلب کے نیک لوگوں کا وہ راستہ بتایا گیا ہے ماشاءاللہ یعنی لیکن شنر... میں یہاں پر ایک سوال آپ سے کروں گا کہ فرائض کے ذریعے اور نوافل کے ذریعے یہ دو جیسے باتیں ہوئی ٹھیک ہے دونوں کی ایک اپنی اپنی وضاحت تھی ہم جب یہ بات کہتے ہیں سنتے ہیں تو سننے والے کا ذہن زینجادہ فرائض سے مراد صرف نماز فرض نماز ہے اور نوافل سے نماز صرف نفل نماز ہے یعنی جو فرض نماز پوری کر رہا ہے اور جو نفل نمازیں پڑھ رہا ہے تو یہاں کیا فرائض مراد ایک مسلمان پر اس وقت تک اس کے حسبی حال جتنے اعمال اس پر فرض ہیں وہ سارے فرض آ جائیں گے بالکل ظاہر ہے کہ یہاں پہ یہ تو بات ہی نہیں کی گئی نا کہ سلاوات الفرائب یا صلوات المفروضہ کہ جو تم پر نماز فرض کی گئی ہیں ان کے ذریعے بت لکن مفترد ہی علم جی میں علم جی کی طرف جی جو, لانا جو, چیز جو, جو فرض کی گئی ہے وہ چاہے نماز ہو چاہے زکوۃ ہو چاہے روزہ ہو چاہے وہ اخلاق کے اعتبار سے رسک, فرض ہو, رسک ہو گیا والدین کی فرما برداری ہو گئی ہے, اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہو گئیں وہ تمام کی تمام اس کے اندر داخل ہے اور بعض حدیثوں کے اندر تو واضح طور پر یہ باتیں بھی ملتی ہیں کہ یہ چیزیں فرض کی گئیں نماز روزہ زکوٰۃ تو ان میں سے اگر ایک چھوڑ دیا تو دوسرا فرض قبول نہیں ہوگا دوسرا چھوڑ دیا تیسرا قبول نہیں ہوگا تو یہ تو بالکل متأثر فرائض کی ڈسکشن کی جائے گی اور نواب میں بھی صرف نقل نماز, نماز نہیں, نہیں ہوگا ایک بلکل نفلی عبادات ہے ان کو ذکر کیا جائے گا بالکل تو اب یہ اسکل ہمارے یہاں پر یہ ہے شریعت کا معیار یہ ہے کہ نواز فرائض ادا کرنے ہیں نوافل ادا کرنے ہیں یعنی نفل کام کرنے ہیں اچھے کام کرنے ہیں اب یہ ہم میں تو کہتا ہوں کسی بھی سیرت کی کتاب میں یا کسی بھی نبی کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی حدیث میں یا اولیاء اللہ کی بیان کردہ کسی بھی کتاب میں میں نے یہ نہیں پڑھا کہ اگر دو انگوٹھی پہن لیں تو اس کا ولایت کا مرتبہ کچھ بڑھ جاتا ہے تین کے اوپر اور بڑھ جاتا ہے دس کے اوپر وہ گوشت قطب اقبال کے مکتبے پہ پہنچ جاتا ہے ایسا کہیں پہ نہیں مکھی آگے ہوتے انگلی میں دو دو پہنا دو دو پہن نہ ہی نہیں ایک ہفتے تک اور وہ لمبے لمبے بال رکھ لے تو اس کے مرتبے بڑھ جاتے ہیں یہ ہمارے یہاں ایک رواج بنا ہے جو جتنی زور سے جیسے امریکہ ڈی ڈی کے نعرے لگاتے تو جتنی زور سے جو ڈی کا نعرہ لگائے آسمان کو گورے اس کا مرتبہ اتنا بڑھ جاتا ہے حالانکہ یہ نہیں ہماری شریعت میں ہمارے اللہ وجل نے ہمارے رسول کریم صلی جو معیار بیان کیے وہ تقویر اور کے بیان یہ تکو اور پرہزگاری جیسے میں نے ابھی مفتی صاحب سے آپ کے سامنے چند ایک سوالات کیے اور یہاں جو میں جس مدری پول کی طرف مفتی صاحب کی توجہ لانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اگر بات ہو رہی ہے اولیا کران گیا ملاد حال میں رسول جمع ہونا شروع ہو گئے اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھے ماشاءاللہ آپ کا جذبہ بھی مدینہ مدینہ ہے کیا جذبے والے اسلامی بھائی ابھی مدری مداخر ختم ہوا فوراً لائن لگے دوڑے اور آپ میلاد میں پہنچ گئے آپ کا بھی ماشاء جذبہ ست کرو مرحبا سلحان اللہ اللہ کو خوش رکھے سلامت رکھے ماشاء اللہ دیکھے مدنی چلے کہ ناظر یہ بھی ہمارے عاشقہ رسول فیضان مدینہ میں اب آپ کے سامنے عشا کے بعد بیٹھے ہیں اور اب مدنی مذاکرہ پورا ہوا جیسے مدنی مذاکرہ ختم ہوا یہ لائن میں چیکنگ ویکنگ کرا کر سیدھے آ گئے وہاں پر اور ابھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئے ابھی انتظار کریں گے مرشید کی زیادہ ہوتی ہے شہزاد اطار کی زیادہ ہوتی میں عرض یہ چاہ کہ یہاں جیسے اولیاء کرام کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا اولیاء کرام کی ولی اللہ کے ولی کی بات ہو رہی ہے اب یہ طے ہے کہ جیسے ہم نے تقوی کی بات کی عبادت کی بات کی نوافل کی بات کی فرائض کی بات کی اب یہ بھی تو طے ہے نا کہ جو ولی ہوگا وہ عالم ہوگا غیر عالیم ولی نہیں ہو سکتا اور علماء کے بارے میں جو قرآن نے فرمایا کہ وہ علم والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں علما کہ بے شک اللہ تعالی سے بندے ڈرتے ہیں تو جو علماء ہوں گی جو واقعی عالم اسلام عالم دین ہوگا وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا ناظمی حضرت حسن بصری کا فرمانی ہے کہ فقیر ہوتا ہی کہ جو اللہ تبارک اللہ سے ڈرنے والا اور امام شافی نے فرمایا کہ مت خط اللہ ولیل اللہ نے کبھی کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بنایا علم شرط علم ہوگا تو ہی اللہ تبارک کو تعالیٰ کا ولی بنے گا اس کے بغیر وہ اللہ کا ولی بن ہی نہیں سکتا تو کوئی مطلب کوئی عام اسلامی بھائی کو چاہیے کہ وہ سا... اچھا اس میں بدقسمتی کے ساتھ خواتین اسلامی بہنیں ہیں تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے چونکہ وابستہ جو ہوتی ہے انہیں اپنی تنظیم اسلامی بہنیں کہتے ہیں نارملی تو وہ اطمکان بچ جاتی ہیں کیونکہ سنتی رہتی ہے مدنی مذاکرے مدنی ماحول میں اجتماع وغیرہ مگر نارملی جو عورتیں نا اتنی بری طرح انوالڈ ہیں اچھا میں اب آپ کو تھوڑا سا چھمبے کی بات بتاؤں صاحب یو کے یونائٹیڈ کنگڈم ہے برطانیہ انگلینڈ مختلف نام تھوڑا فرق ورق بھی ہے یہ بڑے لکھے سلجھے ہوئے لوگوں کا ملک الادا ہے اچھا میں خود پرسنلی میں جب وہاں گیا ہوں اتنا مبتلا ہے وہاں کی عورتیں یہ مطلب کہ وہ بلیک بابا میں ان کو بلیک بابا بولتا ہوں نا کالے بابا اور وہ مطلب وہ باقد آفیسز کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں یہ جاتی ہیں اور ان کو مطلب پونڈ کے پونڈ دے کر آ جاتی ہے یار پوڈ کے پونڈ دے کر آ جاتے میں اس کو وداؤٹ انویسٹمنٹ بزنس کہتا ہوں لیپ ٹاپ مل جاتا ہے تھوڑا وہ لیا اب تو آج کل وہ تو ٹائم رہا نہیں ہے توتا کاٹ اب یہ کمپیوٹر کا ٹائم رہا نا کہ وہاں وہ نظر تو آتا تھا وہ بھی غلط ہی تھا اب تو رکھنے والا آسٹریلین آگے نکل گیا نا یہ دور آ یہ وہاں جائیں گے بدقسمتی کے ساتھ یہ اپنے پورے گھر کا وہ پیٹرولا بوس ہیں حتا کہ یہ پھر ان کے گھروں تک پہنچ جاتے ہیں پھر نکلتے نہیں ہیں اور ایسا بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں پھر معذا اللہ باز ایسے مطلب کہ گندی طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں کہ نہ پھر, پھر عورتوں کی نہ عصمت باقی رہتی ہے نہ عزت باقی رہتی ہے بلیک میل الگ کر رہے ہوتے ہیں ریکارڈنگ الگ ہو رہی ہوتی ہے تو بس اگر جینے کی خواہش تو کچھ پہچان پیدا کر یعنی ماں جاتی ہے اپنے بیٹے کا مطلب وہ سارا مطلب کہ وہ پینڈورا باس کھولتی ہے اجنبی مرد کے پاس جو کالا بابا ہے اس کے پاس جا کر اپنے شوہر کے راس کھول رہی ہے اور بولئے کہ میرے تعلقات ایسے ہیں سوچو تو صحیح آپ کر کے رہی ہو اور ایک شوہر جا کر اپنی جوان بیوی کے حالات بیان کر رہا ہوتا ہے اور ایک جوان مرد کے سامنے پھر اس کو لے جائے گا کیسے ایک باپ اپنی بیٹی کے بارے میں پھر ایسی جہالت عجیب و غریب جہالت کے پردے پڑ پر جاتے ہیں ہمارے اکلوں پر کہ وہ اگر اس طرح کا جالی بابا کہے کہ اپنی بیٹی مجھے دے میں کمرے میں لے کے جاتا ہوں تو کمرے میں بھی بھیج دیں گے کہ بابا لے کے جا رہا ہے ارے خدا کا خوف کرو کیا ہوگا ہے کچھ عقل کے ناخون تو لیں دیکھیے اچھے لوگ نیک لوگ عملیات کرنے والے ہیں میں اس کا انکار نہیں کرتا اچھے لوگ آپ کو ملیں گے عملیات کرنا تاویزات روحانی علاج سب شرح درست ہے جو خرابیاں برائیاں حالات کی خرابیاں پیدا ہوتی ہے ان کو درستی کے لیے روحانی علاج درست ہے تعویذات جو کہ شریعت کے مطابق تعویذات کا یہ علاج اور روحانی علاج کرنا یہ درست ہے اور یہ درست علاج کرنے والے بھی ہیں میں ان کا انکار نہیں کرتا لیکن ان کو تلاش تو کرے نا آپریشن کسی عام آدمی کے ہاتھ میں تو اپنا بدن اٹھا کر نہیں نہ دے دیتے کیا چلو تم آپریشن کر لو ایک اپریشن کرنے کے لیے بھی آپ کتنی ایک تحقیق کرتے ہیں کہ ڈاکٹر کو اپریشن کرنا آتا بھی کہ نہیں آتا یہاں جنرل فزیشن الگ ہے اور جنرل سرجن الگ ہے سارے الگ الگ ہیں اور آپ مطلب کہیں اٹھا کر چلے جائیں اسے بورڈ لگا دیا ہے مراد پوری ہو جائے گی ایسی مرادیں پوری کرتے ہیں کہ بس دن دن کے وہ مرادیں مانگتے رہو اس سے تو یہ ہے عجیب و غریب قسم کے بورڈ لگے ہوتے ہیں اب بتائیے دیکھو ایسے مطلب دیواریں بھر دیتے ہی ہے عجیب و غریب قسم کے لکھ کر تو جناب وہ شرتیاں اب ضنی علم ہے اس پر شرطیاں کر کے پتہ نہیں کیا کیا مزاق مستی لگا کر رکھی ہوئی ہے اچھا پڑھے لکھے لوگ انوالو ہو جاتے کمال تو یہ ہے اچھا یہ مانتے جا علم کی کمی ہے وہاں زیادہ انوالومنٹ ہے مگر جہاں واقعی کہتے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگ رہتے بچتے وہ بھی نہیں ہے وہ جو میرے ابتدا کی نا اطربائی یہ گیا کیوں نیک بننے کے لیے جا رہا ہے اپنے تکو پرہیزگاری کے حصول کے لیے جا رہا ہے گناوں سے خود کو بچانے کی نیے سے جا رہا ہے اور اس نیے سے جا رہا ہے کہ میرا ایمان سلامت رہ جا اس بندے کی برکت سے اللہ میرا ایمان سلامت ہے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ لے گا اور ان شاء اللہ امید ہے کہ اس کے ہاتھ کسی بلی کا ہی ہاتھ آئے گا جی کول لیں میرا سوال یہ ہے کہ میرا ایک دوست ہے ان کے مرشد ہیں انہوں نے کبھی بھی ان کو نماز کی تاکید نہیں کی اور جو میرا دوست ہے وہ بھی کوئی بھی کام ہو تو وہ کہتا ہے جو بھی کر رہا ہے میرے مرشد نے کرنا ہے تو کیا ایسا کہنا ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پر شرائط کی بھی بات ہے اگر پیر جام میں شرائط ہے تو ایک الگ ہے اور اگر وہ کسی کو نماز کا نہیں کہتا مریض کو تو مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں اصل میں دیکھیں ایک تو جامع شرائط کے بات ہے کہ چار شرطیں اس میں پائی جائیں لیکن مرشید کا مطلب ہوتا ہے ہدایت دینے والا رہنمائی کرنے, کرنے, کرنے والا تو جیسا کہ ابتدا میں آپ نے خود فرمایا کہ وہ گیا کیوں <متصف> ہے تو بھائی آپ اپنے پیر کے پاس جا رہے ہیں تو کس لیے جا رہے ہیں اگر تو آپ دنیاوی اعتبار سے جا رہے ہیں تو پھر تو سہر سی بات ہے دنیاوی اعتبار سے بھی آج کل تو ہم یہ باتیں سنتے ہیں کہ اس کو سیاسی جماعتوں کا بھی سنتے ہیں کہ وہ بھی اپنے بڑوں کو جو وہ پیر بولنا شروع کر دیتے ہیں تو اگر تو اس میں اگر آپ پیر اور مرشد کی بات کریں گے تو پھر تو مرشید دوسرا بھی ہو سکتا ہے یعنی جو گمراہی کی طرف لے جانے والا ہو تو اصل تو یہ چیز دیکھی جائے گی کہ آپ گئے کیوں ہیں اگر تو آپ آخر سنوارنے کے لیے گئے ہیں شریعت متحرہ پر چلنے کے لیے گئے ہیں تو پھر پیر کامل تو ہوگا ہی وہی مرشید تو ہو گا ہی وہی کہ جو آپ کو شریعت کی طرف لے کر آئے تو اب آپ نماز نہیں پڑھتے اور پھر وہ آپ کو اس پہ بھی نہیں کر رہا تو پھر اس کو پیر بنانے کا فائدہ کیا حصہ اگرچہ کہ وہ جامع شرائط تھے تو بے تو آپ کی ہو گئی اور برحال اس طرح کی جو گفتگو کرتے ہیں جو یہ بتا رہے ہیں تو عمومی طور پہ یہ بے باق قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور ان کے سامنے تو اگر شریعت مطالعہ کی بات بھی کی جائے نہ سمجھایا جائے کہ تمہارے اس فعل سے اس طرح کی بات لازم آ رہی ہے تو میرے پیر صاحب جو کہیں گے وہ میں کروں گا تو ظاہر سے پیر صاحب اگر شریعت مطالعہ کی مخالفت کریں گے تو پھر وہ پیر صاحب ہی نہیں ہے وہ ان کی پیروی کیسے کی جائے گی جی آجمین آپ کچھ فرمائیں گے میں ذرا یہ بات تو ماشاءاللہ ایک بڑی طویل ڈسکس ہو گئی میں یہ چاہ رہا تھا کہ چونکہ ایک بہت بڑا طبقہ اس وقت وہ ہوتا ہے جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے یہ ریلیٹڈ ہو جاتا ہے اب جو وابستہ ہو گئے تو اب ایک سوال اسی میں کنٹینیو تھا کہ فیض پانا ہے تو اب اس کے ذرائع کیا تو الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ امیر علیہسنت مدنی مذاکروں میں تو اپنی انداز سے تربیت فرماتے ہیں پھر آج ایک خصوصی بات ہم نے دیکھی کہ رسائل پڑھنے کی جو ترغیب کا ایک سلسلہ ہے تو الحمدللہ ہفتہ وار رسالہ یہ ہم کو دیا جا رہا ہے تو سترہ انیس یہ تعداد پہنچ گئی اور ایک تعداد ہے کہ ماشاءاللہ انہوں نے ہر رسالہ پڑھنے کا ایک سلسلہ ہو جاتا ہے بلکہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جیسے ہی اعلان ہوتا ہے تو اسی رات ان کا ایک ذہن ہوتا ہے کہ بھائی پڑھ کے ہی سونا ہے کمال ہو گیا کمال ہے بتاؤ ہے حفظ, آپ دیکھ ابھی صاحب چند ہفتوں سے کمال ہو گیا موال. یہ اللہ تعالیٰ ان سب کو برکت دے جو اس بدلی تحریک کا حصہ بنے ہیں کہ کمال ہو گیا کہ واقعی ایسا لگتا ہے کہ کچھ پڑھنا آسان کر دیا ہے ماشاء اللہ نہیں کچھ پڑھنا آسان کر دیا ایک تو دعا نے بڑا ایک وہ ترکیب دی ہے کہ یار یہ دعا مل جائے آپ جا. جا. دیکھیں نا زبردست دعا مل جائے آپ یہ دعائیں کیا دے رہے ہیں یہ ماش ان کی دعائیں اگر آپ اب, اب یہ سترہ اٹھارہ جو بھی ہمارے جو ترکیب بنے آپ ان کی دعائیں پڑھے ہیں ان کی دعائیں ان کی دعا میں اگر دیکھتا ہوں نا تو مجھے اس دعا کا فیضان نظر آتا ہے ربنا آتی نا پھر دنیا حسنا و فل آخیرت حسنا وقن بننا یہ جو قرآن کی دعا ہے نا اس دعا کا جو فیضان امیر سن کے دعا میں ملتا ہے اسے دنیا اور آخرت کی بہتری کی یہ دعائیں دے رہے ہوتے ہیں کہ بندہ ویسے ہی تھوڑا سا ایک تو عقیدت ہماری ماشاءاللہ غالب ہے بل اور بل بل ایک ہمارا یہ بالکل ایک, ایک وہ اتنا مضبوط ہے کہ اللہ کے اللہ کے کرم سے یہ مستجاب و دعوت ہے ان کی دعا قبول ہوتی ہے اور میرا ذاتی تجربہ ہے کہ یہ اگر کچھ فرما دیتے نا کہ ایسا ہوگا تو میں بھی رک جاتا کبھی مجھے فرماتے نا یہ کا ہے میرا میری تو یہ سمجھ میں آتا ہے میرے گا جو آپ کی سمجھ میں آتا ہے نا سمجھنا چاہیے باقی ہونا یہ ہو جاتا ہے ہم نے تو یہی دیکھا ہے نہیں میرا مشورہ ہے مشورہ یہی ہوتا ہے آپ کہتے ہو نہاری گنو کہنو میں ناڑو میں دلیہ چوتھا جو چوتھا نوج کرا ہوا ہے تو یہ یہ بہت پریکٹیکل چیز میں نے دیکھی ہے اچھا میں خود اپنی پرسنل لائف میں خود میری ذات پر میں نے کئی چیزیں دیکھی ہوئی ہیں کہ یہ ماشاء اللہ اللہ کی کروڑوں کہ نے کتابوں میں پڑھا تو ہے لیکن میں نے کئی مرتبہ میں کہہ سکتا ہوں یہ دیکھا ہے کہ ان کی زبان سے نکلتا ہے نہ وہ ہوتا ہے حق حق یہ کئی دفعہ, دفعہ یہ مشاہدے کی باتیں ہیں تجربے کی باتیں میرے اعتقاد کی باتیں اور اگر میں اعتقاد پیر سے نہیں رکھوں گا تو میں کیوں رکھوں گا کسی اور سے بھی کا مرید اس طرح رکھے گا یار بار بار بار اور پیر جب جامع شرائط ہو ماشاءاللہ اللہ پھر شام شرائط کے ساتھ ساتھ جامع خصوصیاتوں میں کہتا ہوں یعنی پیر کی شرط الگ ہے جس کو پیر تو بنا لوگے لیکن خصوصیات, تو بھی خصوصیات ہوتی ہے نا کسی میں چار کسی میں چھ کسی میں کتنی تو یہ جامع خصوصیات بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی غرور رحمت سے تو یوں مطلب لگتا ہے کہ یہ کہہ دیتے نا کہ یوں جیسے بات ہوگا جیسے آپ نے بولا کہ کیا کرے کر لیں مدین مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ جب, جب جتنی بار مدینہ مدینہ کرتے نا دو, اپنے بولے اتنی جلدی اچھی طریقے سے ہو جائے گا یوں so مطلب حال کہ آتا ہے دماغ کے اندر بات بالکل سماتی ہے نا اللہ تو بڑا خوبصورت کہ مطلب کہ وہ رضا کا انداز نکلتا ہے میں دیکھتا ہوں مطلب کہ یہ چند ہوا ہے تجربہ میں نے وہ کہا آپ کو ہی میں نے کہا یار آپ نہیں باتوں کا تھوڑا منجا گئے ہو یاد ہوتا ہے سر بھائی کیسے ہوگا میں آپ کو ارد کرتا ہوں یار ملے سنت نے جس طرح اوکے کیا ہے نا یہ ہو جائے گا الحمد اللہ کی رحمت سے اور ایسا بالکل تجربات یہ اپنے میرے پیرے پیر صاحب آئے الحمد الحمدللہ اللہ ان کو سلامت رکھے تو یہ ہوتا ہے تو میں تو سیدھی سی باتیں زین بنا ہوا روکے تو روک جاؤ بولے کرو تو کرو کیا بات ہے یہ حسن اعتقاد کی بات ہوتی ہے اور جہاں شرائط پیر ہوتے ہیں وہ شریعت کے مطابق چلا چلاتے ہیں تو پڑھ لینا پڑھ لینا چاہیے پڑھ لینا چاہیے اچھا پھر موضوع کے مطابق دعا دے رہے ہیں جیسے کہ وہ بیٹے کو بیٹے کی نصیحت بیٹے کو نصیحت کہ وہ مطلب کہ اولاد کی نافرمانی نہیں دیکھے گا تو اب یہ دیکھیں گے تو دعا دعا بھی موضوع کے مطابق چل رہی ہوتی ہے یہ موضوع کے مطابق دعا چل رہی ہوتی ہے تو دعا دعا ہوتی ہے اللہ تعالی تعالیٰ نہیں پڑھے وہ پڑے لیں پڑھ لینا چاہے اللہ مجھے بھی توفیق دے اللہ آپ کو بھی توفیق دے آمین میں آمین بھی نیت کرتا ہوں آپ بھی نیت کریں انشاءاللہ اس ہفتے کا رسالہ ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ عز ان سبحان اللہ آپ سے میرا سوال ہے کہ حضرت دائی حلیمہ سادیہ کو دائی کیوں کہا جاتا ہے کہ حالانکہ آپ حضور علیہ السلام کی ولادت کے وقت پاس نہیں تھی تو میں نے علما کرام سے سنا ہے کہ دائی صرف اس کو کہا جاتا ہے جو ولادت کے ٹائم پاس ہو اس کا جواب ارشاد فرما دیں پچھلی دفعہ اصل میں دائی تھی کہ ہمارے عرف میں تو اس کو بھی کہتے ہیں لیکن ان کی ان کے حوالے سے جب گفتگو کی جاتی ہے تو یہ رضائی والدہ ہونے کے اعتبار سے ہی ایک تصور ذہن میں آتا ہے جس اعتبار سے ان کو کہا جاتا ہے باقی عربی زبان میں تو نہیں ہے یہ اردو ہی کا لفظ دائی تو اردو کے اعتبار سے ان کو دائی اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ ہیں میرا نام محمد बात کراچی سے بات کر رہا ہوں کیا اگر ہم انک سے جو نام لکھتے ہیں آتے ہیں کیا اس سے وضو یا نماز ہو جائے گی میں سوال سمجھا نہیں جباب غریب انک سے نام اب انک والا تو مٹ سکتا ہے عام انک جو ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے برقی گدواتے ہیں گدوا کے جو لکھواتے ہیں جو مٹتا نہیں اگر انک نہیں مٹی جیسے بال پوائنٹ ہے وہ تو پانی کو پانی پہنچ جاتا ہے وہ باقاعدہ جرم ہو نا جی جسم بنا ہوا ہو جس سے پانی کھال تک نہ پھر اس صورت میں وہ وضو سے روکے گی اگر تو یہ مراد ہے تو تو زہرے کے پانی اگر نیچے پہنچ جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے وضو ہو گیا باقی بعض لوگ باقاعدہ نام لکھواتے ہیں گدواتے ہیں yeah. تو یہ گدوانا حرام ہے اس سے توبہ کرنا ضروری ہے لیکن اب اگر یہ صرف آپریشن کے ذریعے ہی ہٹتا ہے تو پھر اس کے لیے آپریشن کروانا یہ ضروری نہیں ہے فرض و واجب نہیں ہے کہ بندہ آپریشن کروائے بلکہ ضروری کرنا ہی نہیں چاہیے کہ تکلیف کا سبب بن سکتا ہے بغیر تکلیف کے ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن کوشش یہ کرے کہ اس کو لوگوں کے سامنے کھلا نہ رکھے کہ لوگ بدگمانی کے اندر مبتلا ہوں گے بہر نماز وغیرہ اس کی ہو جائے گی وضو بھی ہو جائے گا, جائے گا. جی کال دیں عمران بھائی سے میں نے یہ پوچھنا سوال ہے کہ تعلیم ہونا کسی کا اور کسی بھی مریض کا یعنی پیر کا مریض ہو وہ اجازت لینا ضروری ہوتا ہے یا تعلیم ہو جائے تو کوئی اس پر اجر نہیں ہے تعلیم ہونے میں کوئی نقصان نہیں ہے ماشاء اللہ ہم تو امیر سنت کا تعلیم بناتے ہیں کہ ایک آپ کا اگر کوئی جامع شرائط پیر ہے تو اگر پیر کا فیضان ملے گا لیکن انشاءاللہ شاء بن جائیں گے تو اب جیسا میرے سوچ کے اگر آپ تعلیم بنتے تو انشاءاللہ ان کے سلسلے کا بھی فیضان ملے گا انشاءاللہ اللہ جی کول دیں یہ کیرات کو جھاڑو لگانا چاہیے یا نہیں رات کو بے برکتی کے اس میں لکھا گیا ہے کہ تنگ دستی کے اسباب میں لکھا گیا گا رات کو جھاڑو لگانے سے تنگ دستی پیدا ہوتی ہے مگر اور وہ بھی مطلب کہ وہ کپڑے کپڑے, سپر کپڑے, سپر کپڑے کا جو پوچا لائے جھاڑو لگاتے ہیں اس سے مگر ناجائز نہیں ہے اگر خراب ہو رہا ہے گھر تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کر لینا چاہیے کر لینا چاہیے صفائی بھی رہے جی ٹھیک ہے جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جب میری والدہ زندہ تھی تو میں اپنے والدہ کے قدموں کا بوسہ لیتا تھا ارشع فرمائے کہ ابھی میں اپنی والدہ کے جوتوں کا بوسہ لیتا ہوں کیا یہ درست ہے اور مجھے وہی عجر ملے گا جو والدہ کے قدم چومنے کو ملتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ویسے ثواب پر تم گفتگو نہیں کر سکتے وہ تو الگ ہی ثواب ہے بعض روایتوں کے اندر جو آیا ہے جنت کی چوکھٹ چومنے کے حوالے سے تو اس اعتبار سے ہم جوتوں کے چومنے پر یہ بات تو نہیں کہہ سکتے البتہ یہاں یہ ضروری ہے کہ ایک ایسا عمل ہی کہ جو آپ کی عقیدت اپنی جگہ پر ہے بہت اچھی بات ہے لیکن اس میں ایک تو اس بات کا لحاظ ضروری ہے کہ اس پہ کوئی ایسی خراب چیز نہ لگی ہو جوتوں پر کہ جس کی وجہ سے ہوٹ وغیرہ خراب ہوتے ہوں دوسری بات یہ کہ عمل یہ سب کے سامنے نہیں کریں کیونکہ آپ جوتوں کو چومیں گے تو کسی کے سمجھ نہیں آئے گا کہ کیا ہے اور وہ اعتراض کریں گے متنفر ہوں گے تو اس سے گریز کریں تنہائی میں چوم لیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے جی آ, آج امین یہ میاں بیوی بی نیک میاں بیوی بی جنت میں گئے تو ساتھ رہیں گے تو یہ مسکرا کیوں رہے نہیں <laughs> تو اچھی بشارت ہے اچھی بات کرتے بھی مسکراتے کرتے ہوئے نہیں چاہیے تو نیک میاں بیوی جو ہے وہ جنت میں تو جنت میں ساتھ رہیں گے Inshallah. Inshallah. تو اس فضیلت کو پائیں تو کیسے رہیں کیسے ایمان کی سلامتی بھی ایک مقدر بنے اور گھر کا ماحول بھی ایسا رہے مفتی صاحب سے اصل تو جو سوال hmm. ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ اولاد جو ہے وہ جنت میں والدین کو دیکھے گی یا نہیں دیکھے گی اس پر جواب یہ دیا تھا کہ الحکنہ بھی ضروری کہ جو نیک لوگ ہوں گے اور ایمان والے ہوں گے تو ان کی اولاد جو ان کی پیروی کرے گی تو ان کی اولاد کو ہم ان کے ساتھ ملا دیں گے یعنی اس میں یہ بشارت ہے کہ اگر والدین کے اولاد کے اعمال کم درجے کے بھی ہوں گے ایمان کے ساتھ جنت میں داخل گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیچے والوں کو اوپر والوں کے ساتھ ملا دے گا واہ. تو اس پر امیر سنت نے ودنی پھول دیتے ہوئے یہ ساتھ میں یہ بھی رشاط فرمایا تھا کہ جو میاں بیوی ہوں گے وہ بھی جو دنیا میں جنت میں داخل ہوں گے تو ساتھ رہیں گے تو اس حوالے سے بہت ساری گفتگو کی جا سکتی ہے نمبر ایک کے دنیا کے اندر بھی ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق اچھے ہونے چاہیے آ, تاکہ جنت کے اندر بھی جو ہے وہ تعالیٰ جی جی جی جی جی. والا انہوں, انہوں نے بھی وسیعت کی تھی درد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں کو لیکن ہمارے ہاں ایک بڑی جو مصیبت ہے نا وہ ایک استحضا مذاق اور علم دین سے دوری کی وجہ سے ایسی ایسی گفتگو کی جاتی ہے کہ ناؤزب اللہ منظالک جس کو بندہ ایمان سے بازو کا خارج ہو اللہ یعنی یہ روایتوں کے اندر موجود ہے حریشوں میں موجود ہے کہ جو جنتی عورتیں آ... ہوں گی یعنی جو دنیا سے جنت کے اندر گئی ہیں وہ حوروں سے زیادہ خوبصورت ہوں اور بعض روایتوں کے اندر جو زیادت کے الفاظ ہیں کہ زیادہ دیں گے ہم تو یہ زیادہ سے مراد دنیاوی بیوی بی ہے جو دی جائے گی جنت کے اندر تو اب آ... بعض ایسے قسم کے ہوتے ہیں یار جنت میں بھی اگر بیوی ملنی ہے تو پھر کیا فائدہ نہ ہو اور بعض تو ایسے کہ ہوروں کے حوالے سے بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں یار وہ بھی بیوی بی بننی ہے تو پھر ہم کیا کریں اس کا ناوزب اللہ ذالک تو یہ باسطو قفریہ بنتی ہیں باتیں تو اس طرح کا استحضا کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں کہ بول کیا رہے ہیں اور یہ آپ کے ایمان کے خاتمے کا سبب نہ بن جائے تو یہ تو بڑی پر لطف باتیں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں کہ ان چیزوں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دنیا, دنیا میں تو جو معاملات تھے وہ تو الگ ہیں آخرت کے اندر تو ہر ایک ایک ہی دل کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا سب کا دل برابر ہوگا کسی کے دل کے اندر کسی کا کوئی بغذو کینا نہیں ہوگا میاں بیوی بی کے اندر بہت زیادہ محبت اللہ تبارک و تعالی پیدا فرمائے گا تو اس طرح دنیا کے اندر بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالی کو کی طرح جنت طرح جنت ہمیں جنت میں ساتھ ملے ہمیں جنت میں ساتھ اتنا اس میں یہ ہوتا ہے جسے کہ سب کے جیسے کہ وہ ہے نا کہ جس عورت کے کئی شوہر ہوں گے جی اور جب اسے جنت میں جانے کا جا مددہ ملے گا اور جب اس کے شوہر کا انتخاب اس کے سپرد کیا جائے گا تو ان میں سے وہ اس شوہر کا انتخاب کرے گا یعنی کو طلاق ہو گئے بھی اس کا دوسرا شوہر ہے یہی نا شوہر کا انتقال ہوا تو دوسری شادی کر لی اس کا انتقال ہو میں ساتھ تیسری شادی کر لی اب ایک عورت کے تین شوہر ہوئے مثال دیے میں مثال دے رہا ہوں تو اگر اس کو جنت میں شوہر کے انتخاب کا اگر موقع دیا جائے گا تو یہ اس شوہر کا انتخاب کرے گی جو زیادہ باخلاق تھا جی اچھا سلوک کر, سلو کر رہا تھا اور جب عورت دنیا میں اپنے نیک شوہر کو تکلیف دے رہی ہوتی ہے تو جنت کی ہورے اسے اس طرح کی پکار روایت بھی آتی ہے کہ اس کو کیوں تکلیف دے رہی ہے جو ان قریب ہم سے ملنے والا اس طرح کے مضامین کتابوں میں لکھے ہیں لیکن شاید ابو عنہ کی مثال آپ نے ان کی زوجہ کو چاہتی یہ تھی کہ میں مرنے کے بعد بھی آپ کی زوجہ جنت میں آپ کی زوجہ رہا ہوں تو انہوں نے میرے بعد شادی مت کرنا حالانکہ یہ جو آپ بات کر رہے نا حضور آپ اگر ابو ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا اگر ہم پڑھتے ہیں آج تو پکرا زہت والی سیرت تھی. یعنی عمر سید عمر فاروق ندی اللہ عنہ جب اپنی دورے خلافت میں آپ نے جب دورہ فرمایا اور جب ان کے پاس آپ تشریف لے گئے نا اور ان کے گھر کے حالات دیکھے تو کچھ اس طرح کا جملہ شاید فرما ابو دردا تم نہ بدلے है है تم, है تم है نہ بدلے میں میں نے مطلب ان کے لیے جو جملہ کا میں وہ عرض کر دیتا ہوں ابو دردا تم نہ بدلے دنیا تمہیں بدل نہ سکی ہاں دنیا تمہیں بدل نہ سکی تو اتنا زہد و تقوا تھا یہ تاجر تھے تاجر تھے جب یہ ایمان لائے تو انہوں نے جب اپنے دیگر صحابہ کو دیکھا کہ جو علم میں اور عمل میں آگے چلے گئے تو خود انہوں نے فرمایا کہ میں نے کوشش کی عبادت و تجارت کو ملانے کی میں نہ ملا سکا تو میں نے تجارت کو الگ کر دیا تجارت کو چھوڑ دیا اور عبادت کی طرف چلا گیا باشا. یہ یہ عابد و زاہد جو جن کا طبقہ لیا جاتا ہے نا تو حرف صاحب بھی ابھی تو ظاہر ہم کہیں گے لیکن ان کیا اپنی سیرت ہے ایسی سیرت جو میں نے ابھی یہ جو بیان کیا نا یہ اس کی ایک وجہ ہے کہ ایسی سیرت جس میں زہت اور جیسے کہ اس طرح کی زندگی ہو اس میں زوجا یہ کہے یہ سیدتن امیر درد کی سیرت کا کمال ہے تو اس میں زوجا یہ کہے کہ میری تمنا یہ ہے کہ میں جنت میں بھی آپ کی زوجہ رہنا چاہتی ہوں تو اس غربت جو انہوں نے جو اپنے لیے اختیار کی جو زو اختیار اس میں ان کے کی اخلاق کیسے ہوں گے اور اس کیفیت میں یہ اپنے شور کے ساتھ راضی کیسے ہوں گی اور انہوں نے اپنے اس مطلب کے زوجہ کو کتنا راضی رکھا ہوگا اور کیسا عبادت اور ریاضت والا ان کا ایک ذہن بنا ہوگا کہ یہ چیز ہے پھر امیر معاویہ اور پھر یہ کہ, کہ میرے پاس نکاح مت کرنا تو یہ بھی میرے کہ خبر ہے تو عزر ابو ازر امیر معاویہ اور عبدی عنہ کا پیغام آیا مگر اس نے نکاح نہ کیا کہ میں ان کی زوجیت میں جنت پہ رہنا چاہتی ہوں تو میں مفتی صاحب کی موجودگی میں تھوڑا یوں بولنے میں تھوڑا سا اوسا ہوتا ہے کہ کہیں اللہ نہ کرے غلطی ہو جائے گی تو اتوات اسلاف بھی ہو جائے گی کہ اپنے کردار کو ایسا بنائے اپنے گھر میں اپنے کردار کو ایسا بنائے شکل صورت یا جو مطلب کہ جو بہتر سے بہتر ہو کر ہمیں ملے لیکن دنیا میں ایسا جینا تو ہونا کہ بیوی تمنا کرے کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں اور شوہر یہ تمنا کرے گا. کاش کہ میری جنت میں تم سے تم میری بیوی بن کے مجھ سے ملو اب دنیا میں ہم ایک دوسرے کو اتنا تنگ کرتے ہیں اتنا بیزار کر دیتے ہیں کہ پھر وہ عجیب و غریب کیفیت ہو جاتی ہے پھر اس میں استحجہ اپنی جگہ پر ہے اس جس کو مفتی صاحب نے بڑے واضح لفظوں میں کہہ دیا کہ مذاق اڑانا جنت کا اور مطلب کہ حوروں کا وغیرہ اور نکاح اور جو زوجائیں ملیں گی اس کا یہ مطلب تو یقیناً اس کا بہت خوبصورت کلام کیا لیکن ایسا کردار پیش کرے پلیز اور یہ کردار جو ہے نا یہ تحقیق انداز سے نہیں آتا یعنی آپ آڈر چلا کر اپنا کردار نہیں بنا سکتے آپ کا کردار بنے گا سرکار دوجہ صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت پر عمل کر کے کہ کیا آپ نے اپنے گھر میں گھر کے جو کام کاج ہیں کیا اس میں کبھی حصہ لیا ہے کبھی حصہ لیتے ہیں آپ آپ تو جا کر بس وہ موزے ادھر پھینکے جوتے ادھر پھینکے تو فلاں ادھر پھینکی تو فائل ادھر پھینکی اور پھر صبح چاہیے بھی ساری اپنی اپنی جگہوں پر اور نہ ملے میری چیزیں کہاں رکھ دیتی ہو یار آپ بھی تو کبھی اپنی چیزیں سنبھال کر رکھ لیا کرو کبھی آپ نے اپنی بیوی کا دوپٹہ رکھا ہے کہیں اٹھا کر کیا اس کی کوئی ایسی چیز اٹھا کر رکھی ہے آپ نے یعنی یہ سارے کام اسی کے ہیں کہ بس آپ اگر موزے اپنی جگہ پر رکھے جوتے اپنی چپل چپل اتارنے کی جگہ پر اگر اتارتے ہیں اور کپڑے خود ہی اپنے مطلب کے رکھ سمیٹ لیتے ہیں تو حرج کیا ہے خود دو برتن اٹھا کر آپ بھی رکھ لیتے ہیں دو برتن کھانے کے بعد آپ بھی اگر اٹھا لیتے ہیں تو حرج کیا ہے صاف صفائی میں اگر آپ حصہ ملا دیتے تو حرج کیا ہے جبکہ اس میں اور کوئی وہ لڑائی جھگڑا نہ ہوتا ہو اگر خود ایک دو پلیٹیں آپ بھی اگر بیسن پر کھڑے ہو کر دو لیں گے سنگ پر تو اس میں حرج کیا ہے اگر بچوں کو کچھ آپ تھوڑی دیر کے لیے سنبھال لو گے اور وہ تھوڑی دیر اس کو آپ ریسٹ دے دو گے یا آرام دے دو گے تو اس میں حرج کیا ہے حرج کیا ہے اس کے اندر تو وہ بھی تو دیکھے گی نا کہ یہ مطلب کتنے مطلب کہ با اخلاق و با کردار ہیں پھر نماز عبادت ریاضت اسی طرح عورت غربت میں پریشانی میں قرضے میں بے روزگاری کے عالم میں یا اللہ نہ کرے شوہر پر کوئی پریشانی افتاد آ گئی اللہ نہ کرے یہ کسی الٹی سیدھی چیزوں میں پڑ گیا اب عورت کا کردار ہے کہ اپنے شوہر کو اپنی محبت سے اپنے پیار سے اور دعاؤں سے اور اپنے اعتماد سے اس کو اس مصیبت اور پریشانی اور بلا سے نکالے اور اس کا ساتھ اس کے ساتھ کھڑی ہو جب وہ اس پریشانی سے باہر آئے گا اس کے دن میں قدر ہوگی کہ ماشاء اللہ عورت ہے اور تمنا کرے گا اس کے لیے تو اللہ تعالی ہمارے گھروں کو محبت پیار اتفاق کا ذریعہ بنائے اور ایک دوسرے کے لیے قربانی دے پلیس ایک دوسرے قربانی دے مطلب مزاج کے مطابق ڈھالنا اور ڈھلنا پڑتا ہے ایسا بہت کم ہوگا کہ شادی ہوتے ہی دونوں کا مزاج ایک جیسا ہو گیا کہ جیسے کہ بالکل ایک ہی جیسے تھے یہ نہیں ہوتا دونوں کے مزاج کو بنتے بنتے ٹائم لگتا ہے اور باتوں کا زندگی بھر مزاج صحیح معائنہ میں مطابقت نہیں بھی کرتا ملتا بھی نہیں ہے تبھی تب نبھانے کی کوشش رکھے حسن اخلاق سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ مطلب کہ جب دنیا جیت سکتے ہو حسن اخلاق سے تو ایک بیوی بی کا دلی تو جیتنا ہے یار کیا یہ دنیا سے بھی اتنا بڑا ہو گیا بیوی بی کا دل کہ آپ سب کو جیتنے کے لیے چلے کہ عورت کا دلی نہ جیت سکے آپ یا وہ مطلب کہ وہ اتنی مطلب کہ بڑی بڑی باتیں کرتی اپنے شوہر کا اعتماد ہی نہ جیت سکی اس کی محبت ہی کو نہ جیت سکی تو یہ تو سمجھے کہ ایک طرح سے مدنی مقابلہ ہے آپ اپنے کردار سے اس کو آپ متاثر کرے وہ اپنے کردار سے آپ کو متاثر کرے, کرے سب اللہ کی رضا کے لیے دیکھیے مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا جی مدینہ مدینہ جی کال دیں صحیح الحمد للہ آج کے مدنی مذاکرے میں یوں تو بہت ساری پیاری پیاری باتیں تھی مگر بالخصوص ناک خوانوں کو جو میرے طریقت نے مدنی پھول عطا فرمائے بہت زیادہ اچھا لگا بہت سکون ملا اور بہت مزہ آ مدنی پھولوں کو سن کر کے اور جب بالخصوص خلیل الرحمان بھائی نے اشعار پڑے تو مزے پہ مزہ آ گیا الحمدللہ طبیعت خوش ہو گئی اللہ تعالیٰ ہم سب کو امیر کے غلامی میں استقامت دے دے آمین نہیں یہ بات درست ہے امیر سنت نے میں سمجھتا ہوں کہ شاید لاکھوں لاکھ عشیقہ وہ آشیقہ نسل جو ناس شریف دیکھتے اور سنتے ہیں ان کے ترجمانی کی ہے اور چونکہ ایک تعداد ہے جو امیر سنت سے ناتوانوں کی بہت محبت کرتی ہے آپ کی عقیدت رکھتی ہے بلکہ کئی ایسے جو آپ سے طریقت میں وابستہ ہیں تو ان کے لیے یہ مدنی پھول کسی نعمت سے کم نہیں ہے ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں ہوتا نا تو بھی حالتیں ہماری صحیح نہیں رہتی اور امیر سنت کو اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا کرم کیا ہے کہ آپ سمجھاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھانے کا جو صلاحیت دی ہے نا اس طرح آپ سمجھا دے بڑے قرن و درد کے ساتھ تو میں یہی عرض کروں گا کہ املی سنت کے اس مدنی پھول کو مائنس نہ لیا جائے نیگیٹو نہ لیا جائے یہ خیر خواہی احمد کے لیے ہے جو ان مدنی پھولوں کو لے گا انشاءاللہ نفع اٹھائے گا جو اس سے مطلب کہ اپنے اس کو وہ لے گا دیکھیں اصلاح جو ہے نا اصلاح مجھے بھی اگر آپ میں لیٹ آنے کے بعد بھی آپ مجھے کہیں گے نا یار آپ کو ٹائم پر آنا چاہیے تبھی برا لگ جائے گا یہ نفس جو ہے نا یہ اسلحہ قبول نہیں کرتا حالانکہ میری درست اصلاح کرنے کی کوشش کی گئی اکیلے میں کان میں کہا گیا مجھے وائس وسیز سوتی پیغام کے ذریعے سمجھا دیا گیا مگر نفس تو نفس ہے نا مگر سمجھانے والا میرا محسن ہے یہ مجھے آزمائی سے یعنی میں لیٹا ہوں ڈیمیج ہو جاؤں لوگ برا کہیں تو جو میرا جو محبت بھی کرے گا وہ خوش ہو رہا ہوگا نا یار اچھا ڈیمیج ہو جائے گا ڈیمیج ہو جائے گا مجھے ڈیمیج ہونے سے بچائے گا کون مجھے رسوائی سے بچائے گا کون جو میرا ہمدرد ہے وہ مجھ پر میرے عیب میری کمزوریاں واضح کرے گا تو نفس کو برا لگتا ہے مگر نفس نے کب کس کا بھلا کیا ہے تو امیر لے سنت کے یہ مدنی پھول میں سمجھتا ہوں کہ وہ پہلے بھی آپ نے چند مرتبہ یہ مدنی پھول عطا فرمائے ایک بار پھر بہت عرصے کے بعد آپ نے اس عنوان پر بڑا مثبت اور بہت ہی موقع کی مناسبت سے کلام فرمایا اور بہت قیمتی مدنی پھول دیے ہیں اللہ کرم کرے اور اسے آپس میں ہم کریں گے یار امین سنت کے فرمان کے مطابق ہم اپنے انداز کو ڈھالیں گے ماشاء اللہ. ما اللہ اللہ توفیق بہت رشک آیا دو اسلام بھائیوں پر بالکل انہوں نے جو ماشاء اللہ اپنا ایک انداز بتایا کہ امیر علیہ سنت نے جب کہا کہ فیضان نماز کوٹس کر لیں گے تو ملاقات ہو جائے گی تو آ تو انہوں نے پیش کر دیا اور ایک اور اسلام بھائی نے جب حاجی عبد بھائی کی والدہ انتقال کی خبر سنی اور یہ سنا کہ باپا پڑھائیں گے نماز جنازہ تو ٹرین میں بیٹھ گیا وہ جگہ ہی نہیں ملی کہا کہ میں کھڑے کھڑے جو ہے نا پنجاب سے یہاں پہنچا او oh, oh, oh. تو یہ واقعی وہ ہے نا کوئی آیا پاکے کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا میرے مولا اس سے گلا نہیں یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے تو یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے بڑے نصیب کی بات ہے کہ انسان جو ہے نا وہ ایسا سودا کر لے تو کئی ایسے ماشاءاللہ دیکھا ہے کر جاتے ہیں بعض ایسے ذہن و قلب نقوش چھوڑ دیتے ہیں ایک بڑا عجیب واقعہ واقع ہوتا فیضان مدینہ میں جن دنوں باپا عید کی عید پہ ملاقات ہوتی تھی تو عید ملنے آئے تھے امیر علیہ وسنت سے وہ تو وہ ایک ہی لباس تھا ان کا جو بعد میں مجھے کسی نے بتایا تھا تو امیر علیہسنت سے جب عید ملنے آئے تو دعوت دی باپا نے کہ جب آئے تو تین دن مدنی قافلے میں گزار کے چلے جائیں تو کہ مدنی کافلے میں شامل ہو گئے اچھا ان دنوں میں مدنی نامہ تو مدنی کافلا کورس شروع ہوا تھا فوراً بعد تو پھر جو مدنی کافلے والے تھے انہوں نے کوشش کی کہ جب آئی ہو تین دن بھی سفر ہو گیا تو کورس کر لیں وہ کورس کر لیا انہوں نے اچھا جب کورس کیا تو اس میں جذبہ اور بڑھایا کہ بھائی جب آئی ہو تو بارہ ماہ کر کے جاؤ کیسے کیوں جاتے ہو تو ماشاءاللہ اللہ بارہ ماہ کا سفر کر کے ایک عید پہ آئے تو دوسری عید پہ گئے تو یہ اب گئے چلو جو کام کاج تھا زندگی تھی سب گزری گئی نا لیکن ایک مرشد اللہ جی سے اللہ جی سے توفیق دے جیسے قبول واقعی اگر کسی کے <تصفيق> حقوق ضائع نہیں ہوتے نا تو اللہ آپ کو ہم سب کو توفیق دے مدنی قافلوں میں باقصر سفر کرنا چاہیے اور اور خدا بھی بھی میں وقت دینا چاہیے مدنی کام کرنے چاہیے مدنی کام کرنے والوں کی میں سمجھتا ہوں کہ جیت اجرافی حضرت میں جائیں درد دیں سدائے مدینہ لگائیں مدینہ دا دا مدینہ ہو جائے مسجد آباد کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی کال دیں میں فاطمہ مدینہ کراتی سے میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا منی من اور منی منسائی اسائل آپ کر سکتی ہیں جی مفتی صاحب جی بالکل کر سکتے ہیں اس میں کوئی بالکل کر سکتی ہیں جی کال دیں میرا سوال یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو کبر میں اتار سکتا ہے یا نہیں مرنے کے بعد اگر جسم پہ ہاتھ نہیں لگتے تو کوئی حج تو نہیں اتارنے میں اتار تو ہو سکتا ہے لیکن اس کے مہاری اتارے تو بہتر ہے یعنی شوہر ویسے بیوی کو چھو سکتا ہے بلا جبکہ کوئی نہ کوئی درمیان میں حائل موجود ہو یعنی ڈائریکٹ اس کی جسم کو اس کا ہاتھ نہ لگے کپڑے کے ساتھ ہاتھ لگ رہا ہے تو یہ جائز دینا جی تو یہ جائز ہے اس کو چھونا لیکن اس میں مشکل پیش آ جائے گی تو بہتر یہ ہے کہ جو صالحین قریب کے ہیں نیک لوگ ہیں محریم اس کے جو ہیں وہ اس کو قبر کے اندر ہوتا ہے میرا نام کامران ہے میں کراچی سے بات کر رہا ہوں مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ امام صاحب جو نماز پڑھاتے ہیں تو اگر وہ بھول جاتے ہیں پیچھے سے مقتدی ان کو یاد دلاتے ہیں کیا امام صاحب کی نماز رہے گی یا نہیں رہے گی ابھی تو دیکھا جائے گا کہ کس موقع پہ اس کو یاد دلا ہے وہاں پہ یاد دلانا درست تھا یا نہیں تھا مثلا بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں لکما نہیں دے سکتے امام کادا اولہ چھوڑ کے بالکل سیدھا کھڑا ہو گیا ہے تو اب لکما دینی کی اجازت نہیں ہے اب اس موقع پہ لکما دیا تو لکما دینے کی والے کی تو نماز گئی اور امام نے اس موقع پہ لکما لے لیا تو امام کی نماز بھی گئی اور باقی جتنے اس کے پیچھے پڑ رہے ہیں سب کی چلی گئی اور اگر مقام ایسا ہے کہ جہاں رکما دیا جا سکتا ہے امام مثال کے طور پر رات کے اندر کوئی ایسی غلطی کر رہا ہے کہ جس کو ٹھیک نہیں کر پا رہا اب پیچھے سے کسی نے رکما دے دیا تو ایسا رکما دینا درست ہوگا اس میں کوئی حرض نہیں ہوگا کل 31 دسمبر ہے میں دعوت دے دوں کل 31 دسمبر ہے یہ نا ہاں کل 31 دسمبر ہے اور کل انشاءاللہ شاء مدنی مذاکرہ ہوگا وہ مدری مذاکرہ ہوگا مددی مدی مذاکرے کے بعد مدی مذاکر کی مدی مہک ہوگی مددی مذاکر مددی مہک کے بعد جی عبدالحبی پھر اپنا براہ راست سلسلہ لے کر چل رہے ہوں گے اور رات دیر تک انشاءاللہ ہم یہ سلسلہ لے کر بیٹھیں گے اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ کل کی رات ہم عشقان رسول کو دیگر اسلامی بھائیوں کو گناہوں سے بچانے کا ذہن رکھتے ہیں تو مہربانی کر کے کل فیدان مدینہ میں مدنی چینل میں داود اسلامی کے جتیا ہوا شرکت کیجیے مدنی چینل پر رہیں دنیا بھر میں مختلف ٹائمنگ ہیں بارہ بجے کے ہم کوشش کریں گے کہ حت المکان ان ٹائمنگ کے مطابق ہم مدنی چینل پر رہیں تاکہ عاشقان رسول کو ہم مدنی چینل پر ہی سنبھال کر بیٹھ سکیں اور انہیں دنیا کی ان خرافات اور ان برائیوں سے بچانے میں کامیاب ہو سکیں تو میں دعوت دے رہا ہوں آپ مہربانی کیجیے گا ضرور شرکت کیجیے گا کل ان دوپہر کو بھی بیان ہے آ, تقریباً سوا دو بجے اور یہ بیان اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار میں بھی آ, آ, دکھائے جائے گا تو اس میں بھی انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ کوئی ایسی بات کر دی جائے اللہ تو فکر دے تو کہ ہم رات کو ان تمام سے جو بچ سکے ہم نے موضوع بھی یہی رکھا ہے خوشی جشن کس بات کا یہی ہے نا جی جشن کس بات کا تو یہ بھی دیکھیے گا انشاءاللہ امید ہے کہ فرق پڑے گا جی ہاں جی ایک نے سوال کیا تھا کہ دعوت اسلامی جو ہے وہ دیگر جو شعبہ جات ہیں قبرستان بنانے کے حوالے سے تو بینک چلانے کے حوالے سے کہیں کالج کسی کو خواہش ہے کہ کالج بنائے تو کوئی یہ چاہتا ہے کہ کہپتال جو ہے وہ قائم کیے جائیں تو اگرچہ اس پر جواب تو دے, دے, دے, دے, دے دیا گیا کافی اس پہ بھی امیر علیہ سنت تربیت فرمائی تھی لیکن میں اس زمن میں آپ سے یہ انداز لینا چاہ رہا تھا کہ ظاہر اس وقت مدنی چینل پر کئی ایسے ہوتے ہیں جن کا مختلف شعبہ جات سے تعلق ہوتا ہے میلا جال میں بھی ہو سکتا ہے تو اب یہ جو پروفیشنلز ہوتے ہیں چاہے وہ اسپتال چلا رہے ہوں کالج چلا رہے ہوں اس طرح کے اداروں سے شامل ہوتے ہیں تو بعض اوقات ہوتا ہے نا بھائی ابھی تو ان کا اسپتال تھوڑی بنائیں جو میں ان کے پاس جا کر اپنی خدمات کیا دوں گا جب تک یہ اسپتال نہیں بنائیں گے تو میری کیا ضرورت ہے ابھی انہوں نے کالج تو کھولا نہیں ہے تو میں کیا کروں گا آ کر تو انہوں نے تب یونیورسٹی بنائی نہیں ہے تو میں جب بن جائے گی تو پھر میں ان سے رابطہ کر لوں گا تو جو اس طرح کے جو پروفیشنلز ہوتے ہیں اب دعوت اسلامی بیسیکلی تو ہر ہی شعبے میں نیکی کی دعوت کی دھومے مچانے کی کوشش کر ہی رہی ہے تو میں اس زمن میں آپ سے اس کے متعلق مدنی پھول حاصل کرنا چاہوں گا کہ جو اس طرح کے طبقے سے جو پروفیشنل وابستہ ہوتے ہیں دعوت اسلامی کے لیے وہ کس طرح سے اپنے آپ کو پیش کریں دیکھیے دعوت اسلامی کے لیے جذبہ کیسا ہونا چاہیے ایک بہت اہم شعبے سے تعلق رکھنے والے ایک عاشق رسول نے ہمیں پیغام بھیجا ہے کسی کے ذریعے پیغام آیا کائنڈلی الاؤڈ ٹو ورک فار دعوت اسلامی I ول ٹرائی مائی بیسٹ ٹو اسپیڈ ٹائم اینڈ بیکم اے ویلو کتنی خوبصورت بات ہے کہ میں اپنی آخرت کے بہتری کے لیے اب مجھے دعوت اسلامی کا متنی کام کرنے کے لیے کوئی مجھے مطلب وہ ذمہ دار مطلب مجھے کام کرنے کا کوئی موقع دیا جائے اور میں کوشش میں نیت کرتا ہوں میں کوشش کروں گا کہ میں دعوت اسلامی کے لیے ایک بہتر ممبر ثابت ہو جاؤں کیوں تاکہ میری آخرت سنورے یہ جذبہ ہے یہ جذبے کو ہر ایک کو لینا چاہیے کہ دعوت اسلامی یہ کرے یہ کرے تب میں کروں یہ کرنے کے بجائے اب دعوت اسلامی میں آئیں آپ جو کام دعوت اسلامی کر رہی ہے یہ کریں بیسیکلی پرابلم یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی اتا. میرے, میرے اے, کچھ ایسے بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے اسلام پہ بیٹھا تھا ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا خوب مدنی کام کر رہے ہیں انہوں نے خود مجھے کہا کہ جب ہم اس طرح دعوت اسلامی کا مدنی کام نہیں کرتے تھے آپ لوگوں کے ساتھ ایک وابستہ ہو کر محبت کرتے دعوت اسلامی سے تو کبھی ہم جیسے ہفتے کی رات کو کہیں چھٹی میں کہیں ملے نا دوست وغیرہ بیس پچیس بزنس کمیونٹی اور اس طرح کے پڑھے لکھے وہ دوست تھے تو ہم کبھی باتیں کرتے تھے نا دعوت اسلامی, چاہیے, دعوت اسلامی کو یہ بھی کرنا چاہیے دعوت اسلامی کو یہ بھی کرنا چاہیے دعوت اسلامی کو یوں بھی کرنا چاہیے لیکن اب ہم وہاں آئے ہیں آپ کے اندر کچھ کر رہے ہیں تو اب لگتا ہے کہ ہم جو سوچ رہے تھے نا سے بڑھ کر دعوت اسلامی کر رہی ہے بات مشورے تک کی نہیں ہے بات آپ کے آ کر کام کرنے کی ہے تو آپ جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں آپ دعوت اسلامی کے ذمہ داران کے ذریعے قریب آئیں مدنی کام کریں درس ہے بیان ہے دیگر ہیں اور دعوت اسلامی کی ایک سو چار شعبے ہیں آپ جس میں اپنی خدمت انجام دے سکتے ہیں دے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خوب برکتیں نصیب ہوں گی اللہ تعالیٰ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیقہ فرمائے کل مدنی مذاکرے کی مدنی میں پھر حاضر دینے کی نیت ہے مدروب چینل دیکھتے رہیے سلو الحبیب صلی اللہ تعالیٰ